السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ پرانی تاریخی رنگ برنگی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جی اتنے اچھے بچے ہیں آپ اتنے پیارے ہیں کہ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں جو بڑے ہیں ان کے بڑوں والے کام اور جو چھوٹے ہیں ان کے چھوٹے والے کام لیکن بہت اچھے لگتے ہیں مجھے آپ سب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نوا سپارہ اور نواں سپارہ شروع ہوتا ہے سورۃ العراف سے ہی جس میں اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ انبیاء کی کہانیاں سنا رہے ہیں کل ہم نے سنی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی اور حضرت شعیب کے بعد اللہ تعالی نے کہانی شروع کی بنی اسرائیل کی اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے پاس جو نبی بھیجے گئے تھے وہ تھے موسا علیہ السلام تو ان کی کہانی اب اللہ تعالی ہمیں سنا رہے ہیں اور یہ کہانی شروع ہو رہی ہے جب حضرت موسیٰ ملنے جاتے ہیں فرعون سے فرعون کون تھا اور کہاں تھا سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر کے ایک اسرائیلی گھرانے میں پیدا ہوئے اس وقت مصر میں دو قوم آباد تھیں ایک قبطی جو اصلی مصر کے باشندے تھے وہیں کے رہنے والے تھے اور دوسرے بنو اسرائیل جو چار سو سال پہلے حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آبسے تھے حضرت یوسف نے مصر کیوں لے آئے تھے یہ ہم سنیں گے جب باری آئے گی صورت یوسف کی انشاءاللہ حضرت یوسف کی افات کے بعد ایک سو سال سے کچھ زیادہ اوپر مصر پر بنی اسرائیل کی حکومت رہی پھر ان میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کپتیہ نے ان سے حکومت چھین لی اور ان کا ایک سردار مصر کا بادشاہ بن گیا مصری لوگ ایک خدا کو ماننے کی بجائے کئی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے ان میں سب سے بڑا سورج دیوتا تھا وہ کہتے تھے کہ سورج دیوتا ہمارے بادشاہ کی شکل میں زمین پر اتر آیا ہے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کو فرعون کا لقب دے رکھا تھا جس کا مطلب ہے سورج دیوتا کی انسانی شکل گپتیوں نے بنی اسرائیل سے حکومت چھین کر ان پر بہت ظلم ڈھانے شروع کر دیے ان کی زمینیں مکانات جائیدادیں ان سے چھین لی حکومت سے ان کو الگ کر دیا اور طرح طرح سے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا وہ ان سے عمارتیں بنواتے بوجھ اٹھواتے کھیتوں میں کام کراتے اور ان کو اپنا غلام سمجھتے حضرت مسا علیہ السلام جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ ایک طرف تو بہت مغرور تھا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا دوسری طرف وہ بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اس نے ایک دفعہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً مار ڈالا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو رہنے دیا جائے اور ایسا اس نے اس لیے کہا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد اور طاقت بڑھنے نہ پائے فرعون کے اس ظالمانہ حکم کے نتیجے میں اسرائیلیوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بے شمار معصوم لڑکے مار ڈالے گئے اور اسی زمانے میں اس ایک اسرائیلی کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت موسیٰ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا اور وہ کیسے پلے بڑھے یہ ہم بعد میں سنیں گے ابھی صروت العراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ پہنچے فرعون کے پاس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ موسا میں ہی تمہارا رب ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف میری ہی بندگی کرو اور فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ وہ بہت ظالم اور نافرمان ہو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں فرعون اتنا بڑا بادشاہ ہے میں اس کے دربار میں جاؤں تو گھبرا نہ جاؤں آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں دے دیا گیا ہے اب تم اور تمہارا بھائی دونوں فرعن کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ اس سے نرمی سے بات کرو شاید وہ تمہاری بات مان لے جس فرحان کے زمانے میں حضرت مصحف پیدا ہوئے تھے وہ تو مر چکا تھا اور اب اس کی جگہ دوسرا فرحان حکومت کر رہا تھا جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ نے اس کو اللہ کا پیغام سنایا تو اس نے غصے میں آ کر حضرت موسی سے کئی سوال کیے انہوں نے ہر سوال کا بہت اچھی طرح جواب دیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اس کو کہا کہ ظلم مت کرو اب فرعون نے کہا کہ تم سمجھتے کیا ہو مجھے نصیحتیں کرتے ہو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ سب کچھ جانتا اور مانتا ہے اس نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے اور تم نے میری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے انہیں آزاد کر دو فرعون کہنے لگا اچھا یہ جو تم کہتے ہو کہ تم تمام جہان کے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول ہو تو یہ تمام جہان کا پروردگار کون ہے حضرت موسیٰ نے کہا وہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا مالک ہے اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہی سب کو راستہ دکھاتا ہے اب فرعن اپنے درباریوں سے کہنے لگا سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے حالانکہ میں اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ایسا لگتا یہ شخص جو تمہارے پر رسول بن کر آیا ہے دیوانہ ہے حضرت موسا کہنے لگے اللہ ہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں سب کا مالک ہے اب فرعن نے آنکھیں لال پیلی کر کے کہا اگر تم میرے سوا کسی اور کو خدا مانو گے میں تمہیں قید کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم کو خدا کی دیوی نشانیاں دکھاؤں تو پھر فرعن نے کہا اچھا اچھا دکھاؤ کیا دکھاؤ گے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک اجدہ بن گئی یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نشانی دی تھی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا تو وہ بہت ہی سفید اور چمکیلا تھا فرعون نے یہ نشانیاں دیکھ کر اپنے درباریوں سے کہا او ہو یہ تو بڑا جادوگر نکلا پھر حضرت موسا سے کہنے لگا موسا تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دو چالو ایسا ہی سہی ہم بھی جادو کے زور سے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ ایک دن مقرر کرو ہمارا تمہارا مقابلہ کھلے میدان میں عام لوگوں کے سامنے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن تم لوگ اپنا جشن مناتے ہو اسے دن مقابلہ ہو جائے۔ جب یہ بات تیہ ہو گئی تو فیرون نے سارے ملک سے بڑے بڑے جادو گروں کو بلا بھیجا۔ اچھے ساتھیوں جو مصری تھے وہ جادو ٹونے میں بہت آگے تھے اور وہ بڑے شوق سے جادو کیا کرتے تھے اسی لیے جب حضرت موسا نے ان کو وہ نشانی دکھائی جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو وہ یہی سمجھے کہ یہ جادو ہے اب فرعن نے جادوگروں سے کہا اگر تمہارے جادو نے موسا کے جادو پر فتح پائی تو تمہیں بھاری انعام دیا جائے گا اور میں تمہیں اپنا خاص انعام دوں گا جشن والے دن تمام لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے بڑے میدان میں جمع ہو گئے ایک طرف حضرت موسیٰ حضرت ہارون تھے دوسری طرف مصر کے بڑے بڑے جادوگر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم چلائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے اپنا جادو دکھاؤ اب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکیں تو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں اب حضرت موسا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں جب حضرت موسا نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ ایک اجدح بن گئی یہ اجدحا جدھر جدھر گیا جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جادو گروں کے سانپوں کو نگل گیا ہے جادوگروں کو پورا یقین تھا کہ ان کو تو جادو میں کوئی ہرا نہیں سکتا لیکن جب انہوں نے اس کو اس طرح ختم ہوتے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم موسا اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے اس خدا پر جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے فرعون نے جادوگروں کو اس طرح ہارتے اور خدا پر ایمان لاتے دیکھا تو اس نے بگڑ کر کہا تم میری اجازت کے بغیر منہ سے اس کے خدا پر ایمان مان لیا ہے ابھی تم حرکت اس حرکت کا مزہ چکھ لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا جادوگروں نے کہا کچھ پرواہ نہیں جو جی میں میائی کر لو جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے جس کی نشانیاں ہم نے دیکھی ہیں اس کو چھوڑ کر ہم تمہیں خدا نہیں مان سکتے آخر ایک دن تو ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں حوصلہ عطا کرے اور جب ہمیں موت آئے تو ہم اس کے فرما بردار اچھے بندے ہوں اس واقعے کے بعد فرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو دربار سے تو جانے دیا اور ملک میں رہنے کے لیے ان کو آزاد بھی چھوڑ دیا لیکن اس کے غرور اور ظلم میں کوئی کمی آئی وہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا رہا اس کے ڈر سے مصر کے لوگوں کو بھی حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کی ہمت نہ پڑی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ اللہ اس کہانی کے بقیہ حصے میں کل یہاں تک حضرت موسیٰ اور فرعع کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی جادوگر تو ہو گئے تھے مسلمان مگر فرعون تو ویسے کا ویسا ہی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے آخر کیا کیا, کیا اور کون کون سی نشانیاں حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کو دکھائیں یہ ہم سنیں گے کل انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجئے اللہ حافظ